الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله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 اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا عمت عليهم غير المقذوب عليهم بل الظالمين اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہم على محمد آل محمد کمابی ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد آمد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد معذص علماء کرام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 جب مشرقی مکہ کو جمع فرمایا تو عید کی دعوت دینے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لبسط فی کو معمورہ ایک جملہ البج تو مونی ساد نم کا دوسرا جملہ اہل مکہ نے کہا جب ربنا کا غیر مرہ تیسرا جملہ ما وجد نہ فی کا اللہ سے دقا چوتھا جملہ آپ نے فرمایا لا الا یہ جملہ تقریر ہے اور چار جملہ تو دیکھو تمید کتنی لمبی ہے یہ جو کہ یقین کے دونوں باتیں ٹھیک تھی آپ نے اس کا رد نہیں فرمایا اس لیے آپ اس کو حدیث تقریری کے زمرے میں لے آئیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ بتاؤ لبِ تفریح کو ممورا میں تمہارے اندر ایک عمر کا کتنا حصہ گزار چکا ہوں چالیس سال گزارے ہیں حل وجب تمونی صادق تم نے مجھے کیسے پایا ہے میں سے گزارش کرتا ہوں احادیث نبوت کے ترجمے کرنے سیکھیں حل تمون تمونی صادق نم کا اس کا لفظی ترجمہ کرنا کم از کم میرے بس میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ حضور پر فرمائے تم نے مجھے سچا پایا یا یہ لفظ ہم ادا نہیں کر سکتے آسان کا ترجمہ کیا ہے تم نے مجھے کیسے پایا ہے میں نے تمہارے اندر چالیس سال گزارے ہیں تم نے مجھے کیسے پایا ہے تو نے کہا جب رب نہ کری رام ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا ہے ماں بجد نہ پھر کا اللہ صدقہ آپ ہر بار سچا ہی پایا ہے اب آپ نے فرمایا لا فرما الا اللہ الافل جب ہمیشہ سچ بولتا ہوں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 اس سے ایک مسئلہ بھی آپ سے معافرما جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کیا علماء اسلام نے اس پر اعتراضات کیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی زنا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے شراب پیتا ہے انگریز کا ایجنٹ ہے بند کمرے میں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 تو میں نے کہا بیٹا سال کے لیے بھیج دو کیا فرق پڑتا ہے مجھے فرمان لے کہ اس کے پڑھنے کی عمر ہے تو میں نے کہا نہ پڑھا تو کیا ہوا دین کا کام کرے تو پڑھنا ضروری ہے مجھے ہے کہ اصل تو علم علم نا پھر حاصل کر لے پھر اس کو بھیجیں گے میں نے کہا اس سے پتہ چلا کہ تبلیغ میں دین کا درد ملتا ہے دین کا علم نہیں ملتا میں تبلیغ کی حمایت کروں مخالفت نہیں کروں رہا درد وہاں سے ملے گا علم آپ کو جامعہ سے ملے گا تو ہم درج دل کی قدر بھی کرتے ہیں اور علم نبوت بھی قدر کریں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا بس آپ کو سمجھ آ رہی میری گراہش صرف یہ تھی کہ جو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 یہ مدرسے میں ہوگا اس لیے اور علم کی کتنی قیمت ہے میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کا حاضر ہوا تو اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا علم کیا چیز ہے اور مقام نبوت کیا ہے نبی کا اصل منصب کیا ہے پیغمبر کا اصل کام کیا ہے اللہ میں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق تع فرمائے جو اپنے احباب ہیں ان کی جو کوتاہیاں ہیں بند کمرے میں اس کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے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 مجھے فرمان لیں کہ ایک سال کے لیے نہیں جانا چاہیے میں نے کہا جانا چاہیے تو آپ کیوں نہیں جائیں گے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے ویسے جانا چاہیے تو مجھے کہنے لگے نہیں آپ کو بھی جانا چاہیے میں نے کہا میرا شعبہ تو فضائل والا نہیں میرا شعبہ تو درائل والا ہے مجھے آپ دلیل سے قائل کرو کہ مجھے جانا چاہیے مجھے فرمانے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں اور آپ عالمی نبی کے وارث عالم ہیں اس لیے پورے عالم میں جانا آپ کی ذمہ داری ہے میں نے کہا میں وارث حضور پاک مورس اور وارث کے ذمے وہ کام ہوتا ہے جو مورس کے ذمے ہو کہتے ہیں بالکل میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی تھے تو پورے عالم میں گئے بھی تھے مجھے کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا جب میرا مورس پورے عالم میں نہیں گیا تو کے جن میں پورے عالم جانا کیسے ضروری ہے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شاگردوں کو بھیجا ہے تو میں نے کہا پھر ترتیب یہ ہے کہ حضرت شیخ جامعہ میں بیٹھے طلبہ کو بخاری پڑھائیں خود نہ عالم میں جائیں شاگردوں کو بھیجے تو پھر مجھے نہ کو نا تیرہ جانا ضروری ہے مجھے وہ مولانا صاحب آپ ادارے بیٹھ کے پڑھائیں اور اپنے شاگردوں کو بھیجیں میں دلیل پوچھ رہا ہوں میرے جانے پہ آپ دلیل دے رہے ہیں میرے شاگردوں کے جانے پہ تو مجھے کہتا نہیں جانا چاہیے میں نے کہا جانا چاہیے میرے جانے پر دلیل پیش کرو اب میں نے ان کو بات سمجھائی میں نے کہا آپ ناراض نہ ہوں اصل میں آپ سے غلطی ہوئی کہ آپ نے رائے کا سور چھوڑ دیے اس لیے آپ پھنس گئے اصول نہ چھوڑتے آپ پھستے نہیں رائے وین کا سول یہ ہے کولما کے پاس جاؤ دعوت نہ دو کارگزاری سنو تو نے کارگزاری سنانے کی بجائے مجھے دعوت دینی شروع کر دی ہے تو نے اصول توڑ دیا ہے جب اصول توڑو گے تو مولوں کے سامنے پھسو گے علماء دلیل سے قائل نہیں ہوتے کارگزاری سے مائل ہوتے ہیں کائل ہونا اور ہوتا ہے مائل ہونا اور ہوتا ہے آپ عالم کو ایک ساتھ پر لے جانا چاہو اور دلائل سے قائل کرو تو آپ نہیں کر سکتے کارگزاری سناؤ تو مائل کر سکتے ہو علماء کو قائل کرنا چھوڑ دو مائل کرنا شروع کرو ان کا مائل ہونا ہی کافی ہے یہ اپنوں کو باتیں سمجھانی چاہیے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تو عطا فرمائے مجھے ویسے ایک بات یاد آ گئی مانسیرا میں میں اپنے تبلیغ سفر کرتا تو میرے ایک طالب علمی کے دوست تھے وہ سال میں چل رہے تھے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 میں اپنی جماعت کے اصول کا خیال رکھوں اصول کو توڑنا نہیں ہے مجھے کہتا نہیں بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا تبلیغی جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث بالکل نہیں کرنی میری جماعت کا اصول ہے کہ بحث ضرور کرنی اس لیے اصولوں کا تو ہے کہ آپ خاموشی سے سنتے رہے اور میں بولتا ہوں اگر میں چپ ہو گیا تو میرا اصول ٹوٹ جائے آپ بول پڑے تو آپ کا ٹوٹ جاتے ہیں مجھے کہتا ہے میرے فائدہ کیا ہوا تو میں نے کہا نہ کریں میں نے تو نہیں کہا کہ بحث ضرور کرنی آپ کو شوق تھا نا اس لیے ہم نے سور کے ساتھ آپ کے خدمت میں بات یہ جو میں باتیں سناتا ہوں یہ لطیفے یا ہنسی کے لیے نہیں ہوتی میں صرف طلبا کو تیار کرتا ہوں کہ آپ کو گفتگو کا سلیقہ ہے لڑنا نہیں ہے ڈنڈا نہیں مارنا جھگڑنا نہیں ہے اپنے مسلک پر آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ ہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے بس لاہور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 حجت نہیں ہے میں نے کیسی کو کی وجہ دلیل پیش کرے وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تک تبو انی غیر القرآن کہ جب میں قرآن پڑھوں تو لکھا کرو اور قرآن کے علاوہ باقی میری باتیں جو حدیث ہیں ہے نہ لکھا کروں اگر حدیث حجت ہوتی تو اللہ کے نبی لکھنے کی اجازت دیتے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 ہم چاہتے ہیں اس سے آپ بات کریں میں نے کہا میں بات کروں گا لیکن طرز میرا ہوگا آپ کا نہیں ہوگا کہتے ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کا طرز یہ کہ آپ نے کہنا کہ مولانا صاحب سے بات کروں تو میں تو ہر بندے کو منہ نہیں لگاتا کہ اسے بحث شروع کر دوں مانے گا وہ نہیں اور پورے شاہجہاں مشہور کرے گا کہ میں نے مولانا لیاز کے من سے مناظرہ کیا اور مجھے منوائی نہیں سکے اور پھر آپ مجھے فون کریں کہ مولانا صاحب سنا ہے شارجہ میں ایک لڑکے سے کا مناظرہ ہوا ہے اور سنے آپ ہار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 دیکھیں ہم نے بحث کا نام نہیں دیا اس کو اس لڑکے کو مخاطب نہیں کیا مقصد, تو اس کو سمجھانا تھا نا. مقصد اپنا علم تو منوانا نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا تو میری ترتیب پر وہ لڑکا چھ سات کے بعد بٹھایا گیا اب ایک نے مسئلہ پوچھا دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے اس کی باری ہی آ گئی تم نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ تو نہیں پوچھنا میرے ویسے کچھ اشکال ہے میں نے کہا کو کوئی نہیں اشکال پوچھ لے مسئلہ پوچھ لے بات تو یہ بس نام ہی بدلتا ہے نا آپ بتاؤ اتنے کا فضائل اعمال میں کچھ احادیث ایسی ہیں جو قرآن کریم کے خلاف ہیں میرے کچھ نے لیکن آپ احادیث پڑھتے رہے قرآن کے خلاف ثابت کرتے رہے میں آپ سے بحث نہیں کرتا میں وہ لکھتا جاتا ہوں اور میں رائویٹ جا کر ان فضائل امال کی حادیث کو فضائل مال سے نکلوا دوں گا تاکہ ساری فضائل امال قرآن کے مطابق ہو جائے وہ بہت خوش ہوا میں <تصفح> شروع کرے ذرا اس کو لائن پہ چڑھائیں اس سے بات جو کرنی میں نے کب بتایا کون سی حدیث ہے فضائل میں حضرت شیخ ذکری رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں خون مبارک تھا تو آپ نے مالک بن سنان صاحب فرمایا کہ اس خون کو کس جگہ پر پھینک کے آ جاؤ وہ چلے گے اور دیکھتے رہے بھی کہاں پھینکوں پھر میں خیال آیا کہ کس جگہ میں پھینک دوں گا اوپر لوگ گزریں گے تو میں اس کو جگہ پہ رکھوں کسی کا پاؤن آئے عزت کروں اس کی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 امتی کا تھا یا نبی کا اس نے کہا جی نبی کا تو میں نے کہا امتی کا خون تو نہیں تھا نبی خون کا حکم اور ہوتا ہے امتی کا اور ہوتا ہے میں اس ترتیب پہ بات کر رہا تھا کہ وہ لائن پہ چڑھ جائے اس نے کہا کہ مولانا صاحب دیکھیں خون خون ہے نبی کا ہو یہ امتی کا ہو قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا قرآن مترگن فرمائے یہ دم حرام ہے دم نپاک ہے نبی ہو یہ امتی ہو کوئی فرق نہیں جب قرآن کوئی فرق نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں میں نے کہا ایک مجھے بھی شکال ہے کہتا ہے جی وہ کون سا میں نے کہا آپ شارجہ رہتے ہیں تو یہاں مچھلی ہوتی ہے تاجی ہوتی ہے میں نے کہا آپ کھاتے ہیں کہتا ہے کہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے کہا مچھلی تو حرام ہے نجس ہے آپ کیسے کھاتے ہیں کہاں لکھا میں نے کہا قرآن کریم میں ہر وحمت الیکل میتا آپ مچھلی سبا کر کے کھاتے ہیں کہتے کہ نہیں تو میں نے کہا مردار ہوئی نا قرآن کہہ رہا مردار حرام ہے اقدام بعد میں ہے المہتا پہلے ہے پہلے میرے اس کال کا حل ضروری ہے آپ کے اس کا دوسرا نمبر ہے ہمارے اسکال کا پہلا نمبر ہے تو جب قرآن کہتا ہے کہ مردار حرام ہے تو کیوں کہتے ہیں اس نے کہا جی حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا کہ دو مردار حرام ہے ککڑی دو مردار حلال ہیں ایک اس میں مچھلی ہے اور ایک ٹھڈی مچھلی میں نے کہا قرآن نے تو فرق نہیں کیا میتا مہتا ہوتا ہے مردار مردار ہوتا ہے خا ہو یا بکرا ہو قرآن نے فرق نہیں کیا اس نے کہا جی جس نبی پر قرآن اترا ہے اس نے فرق کیا میں نے کہا وہ نبی اگر میتا میں فرق کرے تو جائز ہے ادم میں فرق کرے تو پھر جائز کیوں نہیں ہے اگر وہ نبی مردار میں فرق کر دے تو جائز ہے خون میں فرق کرے پھر جائز کیوں نہیں ہے کہتا جی مجھے بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کہا اور مسئلہ پوچھے وہ اشکال کہتا ہے میں مسئلہ کہتا تاکہ مناظرے کی صورت اختیار ہو کہتے ہمارے تبدیلی بادشاہ کہتے ہیں یہ نماز کے بعد یہاں پڑتے یا کبھی سر پر رکھ کے پڑتے ہیں گیارہ مرتبہ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں میں نے کہا اگر آپ کے سر میں درد ہو اور آپ دکان سے ڈسپلین کی گولی لیں یہ کسی حدیث سے ثابت ہے بڑے کہتے ہیں اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے کہا جس طرح سر درد کی دوا کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے گیارہ مرتبہ یا کبیوں پڑھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہتا ہے جی کیوں میں نے کہا کسی تبلیغ نے کہا ہے کہ یا کبیوں گیارہ بار پڑھو تو اتنا سواب ملتا ہے مجھے کہتا نہیں تو میں نے کہا یا کبھی گیارہ بار پڑھو تو کیا ہوتا ہے کہتے حفظہ تیز ہوتا ہے تو میں نے کہا کوئی اگر حکیم کہتے خمیرے کو کھا لو حفظہ تیز ہوگا حدیث کی ضرورت ہے کہتا نہیں میں نے کہا حافظہ تیز ہونے کی دو علاج ہیں ایک علاج حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ خبیرہ کھالو ایک پیر صاحب بتاتا ہے یا خبی پڑھ لو تو علاج کے لیے حدیث نہیں چاہیے یہ تو دونوں علاج ہیں نا کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی میں نے کہا اور بتائے کوئی مسئلہ پوچھنا تو پوچھے دو اشکال کی یہ سارے حل ہو گئے تبلیغ اور منلہ اللہ اللہ کو خوش رکھے ہمارا لڑکا ٹھیک ہو ہمارا طرز یہ ہے پوری دنیا میں کام کرنے کا اور اس طرز پہ کوئی الجھن نہیں ہے کوئی ٹکر نہیں ہے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 جو بندے کے بس میں نہیں اس کو بندہ پورا کیسا کرے اس کا قرآن کریم نسخہ دیا ہے میں نے تمہیں سات بار بار پڑھنے والی آیتیں دی ہیں اور ان بار بار تم سات آیتیں پڑھو گے اس کا نام کیا ہے القرآن العظیم یہ قرآن عظیم ہے تم پورا قرآن ہر رکعت میں نہیں پڑھ سکتے تم ہر رکعت میں قرآن عظیم پڑھ دیا کر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 پڑھتے بھی جائیں گنتے بھی جائیں دیکھیں آپ گنے گنے گنتے جائیں وہ شمسی وز آگے بل ارضی ہما وَمَا و نفسم وَمَا, وما صبح <تصفيق> کتنی قسمیں گیارہ قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے تخواہ یہی دو سفتیں اللہ نے گیارہ قسمیں اٹھائی ہیں کہ انسان کے اندر یہ دو صفتے ہیں اب بات اچھی طرح سمجھنا فرشتوں اور جنوں کے مزاج میں ایک صفت ہے فرشتے کے مزاج میں ایک صفت ہے مان مانی نہیں کرنا مان کے چلنا یہ قرآن کریم میں کہا ہے لا یاسون اللہ ما امرو ما فارون اور بات توجہ سمعنا اور جانور کے مزاج میں ایک ہی صفت ہے وہ کون سی من مانی, من مانی کرنا اس کا مزاج ہے جب انسان مان کے نہیں چلتا من مانی کرتا ہے اللہ فرماتے اولا اکل انعام یہ جانور کی طرح ہے آگے نہیں, نہیں نہیں جانور کی طرح نہیں بلحم ازل پھر جانور سے بدتر ہے یہ ازل کیوں فرمایا کراچی سے حیدرآباد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 اے سی والی گاڑی ہے کرایہ ہزار اور گٹن ہے اب آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہماری اے سی گاڑی نان اے سی کی طرح ہے آپ کہتے ہیں اے سی گاڑی نان اے سی سے بھی بدتر ہے کیوں اس میں سی تھا ہی نہیں نہیں کام کرتا اس میں ہے اور کام نہیں کرتا جانور کے مزاج میں ہے منمانی کرنا وہ منمانی کرتا ہے اور انسان جب منمانی کرے تو لائے کہ گلا نام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 یہ ملک نہیں ہے ملک ان کریمن ہے صرف مان کے چلے اور مزاج میں مان کے چلنا ہو وہ ملک ہوتا ہے اور مان کے چلے اور مزاج میں من مانی بھی ہو وہ ملک نہیں ہوتا ملک ان کریمن ہوتا ہے آپ بتاؤ انہیں ٹھیک کھاتے غلط کھا تھا تو اس جملے کی تبدیل کی ضرورت نہیں تھی اس جملے کو سمجھانے کی ضرورت وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اٹھن کے شکار ہو جاتے یہ میں نے دلیل کس بات پہ پیش کی ہے بلقرآنل عظیم اللہ اگر لفظ بولے اور ساتھ صفت بولے اس صفت سے معنی بدلتا کتنا ہے مخون کیسے بدل جاتا ہے میرے پاس ذخیرہ ہے میں سے قرآن کے الفاظ آپ کو بتاتا یہ لفظ کے بعد صفت یہ کیوں آئی ہے اس سے معنی کیسے بدلا ہے اور معنی میں توسی کیسی ہوئی یہ بات سمجھ آ ہے نا بل قرآن العظیم فرمائیں تم قرآن پڑھو حات میں اللہ وہ تو پڑھ نہیں سکتے فرمائیں قرآن عظیم پڑھو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 تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھ دینا اور کسی رکت میں صرف خلاصہ سنا دینا فرض کی پہلی دو رختوں میں فرض اور ساتھ کچھ قرآن بھی اور آخری دو رختوں میں خلاصہ اور صرف خلاصہ لیکن سنت اور فرض میں فرق ہے فرض میں اختصار ہوتا ہے سنت میں توالت ہوتی ہے فرض میں اختصار ہوتا ہے نوافل میں کچھ طول ہوتا ہے اس لیے فرض کی تدین ہوں یہ فرض کی رختیں چار ہوں پہلی دو رختوں میں فاتحہ اور سات صورت اور بھی آخری دو رختوں میں صرف فاتحہ سات کی صورت نہیں ہوتی یہ فرق کیوں ہے تاکہ پتہ چلا کہ فرض ہے نفل نہیں ہے فرضوں میں اختصار ہوتا ہے اور نفلوں میں کچھ طوالت ہوتی ہے یہ فرق کرنے کے لیے اللہ نے ترتیب بنا دی ہے تو تم کرانے کریم میں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 اب وقت نہیں میں اس پہ پوری بات کرتا کہ امام کے لیے یہ آیت ہے مختدی کے لیے یہ آیت ہے دونوں کے لیے یہ آیت ہے نمازیں تین قسم کی ہیں نمبر ایک منفرد نمبر دو مختدی نمبر دو امام اللہ نے تینوں کے لیے الگ الگ آیت قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے امام کے لیے لا تجہر کے یہ توجہ رکھنا مختدی کے لیے حضاق القرآن فستا میں اولا اور منفرد کے لیے فخر ما ماتی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 میں بھی بولوں اور یہ بھی بولے تو میں بیٹا میری بات تو سنو یہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں آپ سب نے کہنے آپ سن نہیں رہے آپ آگے سے بول رہے ہیں آپ چپ ہوں گے تو تو سنیں گے نا بتا چلا کہ سننے کو چپ رہنا لازم ہے تو جب یہ فرما دیا سنو پھر ان سدھو کیوں فرمایا اور چپ رہو علامہ نسوی نے جواب دیا ہے کیونکہ نمازیں دو قسم کی ہیں اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جب امام قرآن پڑھے تمہیں آواز آ رہی ہو استمولہ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 اچھا یہ بتائیں حضرت آدم انسان ہیں یا ابوال انسان ہے حضرت امی ہوا انسان ہیں یا ام انسان ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا سید البشر ہیں یہ کو پوچھنے کی بات ہے اگر اللہ کے نبی بشر نہ ہوتے تو سید البشر کیسے ہوتے آدم انسان نہ ہوتے اب انسان کیسے ہوتے اماں ہوا انسان نہ ہوتی ام انسان کیسے ہوتی میں نے کہا حضور بشر نہ ہوتے تو سید البشر کیسے ہوتے آدم انسان نہ ہوتے ابل انسان کیسے ہوتے تو پھر ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں فاتحہ قرآن نہ ہوتی تو ام القرآن کیسے ہوتی حبا پہلے انسان پھر ام ال انسان اور آدم پہلے انسان پھر ابو الانسان حضور پہلے بشر پھر سید البشر فاتحہ پہلے قرآن پھر ام القرآن پہلے, پہلے قرآن پھر اب دیکھیے اب دلیل سمجھ اصلی بات نہیں ہے میں نے کہا آپ فاتحہ کو ام قرآن کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہا جی حدیث میں،, میں نے کہا میں فاتح قرآن کہتا ہوں، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں تو پہلا نمبر قرآن کا اور دوسرا نمبر حدیث کا قرآن کریم میں ہے بلاقد آتی کا سبب مین المسانی بل العظیم تو قرآن نے فاتحہ کو قرآن کہا ہے اللہ کے نبی نے فاتحہ کو امر قرآن کہا ہے تو یہ پہلے قرآن ہے پھر ام قرآن ہے تو یہ قرآن پہلے ہے پھر ام قرآن ہے کہا جی دلیلیں ہوتی ہیں ایک اور دلیل میں نے کہا وہ کون سی اس نے کہا جی ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے یہ دلیل اتنی سخت ہے کہ ہم جیسا چھوٹی سطح کا مولوی اس کا جواب نہیں دے سکتا عوام کو تو بڑا مشکل ہے یہ ایسا ان کا تھنک ٹینک ہوتا ہے جو بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے بھائی کون سا سوال مارپیٹ میں لائیں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 اس کو اڑھائی سپاروں میں پھیلایا آل عمران دیکھو دو پاروں میں پھیلایا صورت النساء دیکھو اس کو پاروں میں پھیلایا لیکن صورت الفاتحہ کا معاملہ الگ ہے ہم کہتے ہیں بقرہ کا تعلق اڑھائی پاروں سے ہے صورت عمران کا تعلق تیسرے چوتھے پارے سے ہے صورت النساء کا تعلق چوتھے پانچ چھٹے سے ہے آگے صورت الماعدہ کا تعلق چھٹے ساتویں سے ہے تو ہر صورت کا تعلق قرآن کے کچھ پاروں سے ہے لیکن فاتحہ کا تعلق ایک سو تیرہ سے ہے تو صورت الفاتحہ الگ کیوں لکھی ہے ایک سو الگ کیوں لکھی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں تیس پارے یہ کہ حدیث میں نہیں ہے قرآن کریم کے تیس پارے ہیں یہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے تیس پاروں اور ایک فاتحہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے تیس پاروں سے فاتحہ الگ کیوں رکھی ہے اس لیے کہ فاتحہ کا تعلق ہر صورت سے ہے جب آپ رمضان میں تراوی پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہر وقت میں فاتحہ پھر سورت فاتحہ پھر سورت فاتحہ پھر سورت تو فاتحہ کا تعلق ایک سو تیرہ سے ہے اس لیے فاتحہ الگ کی ہے تیس بارے الگ کی ہے تو قرآن صرف تیس باروں کا نام نہیں ہے سورت الفاتحہ اور تیس باروں کا نام ہے یہ فاتحہ الگ کیوں رکھی ہے اس لیے کہ یہ خلاصہ ہے اور باقی تفصیل ہے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 میں نے کہا تو نے ہم سے پوچھا قرآن کے پارے کتنے ہیں ہم نے کہا تیس تو نے کہا پہلا پارا کہاں سے ہم نے کہا سے تو فاتحہ نکل گئی میں نے کہا تو نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ پورا قرآن کتنا ہے تو نے پوچھا قرآن میں پارے کتنے ہیں ہم نے کہا تیس ہیں اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ فاتحہ قرآن میں نہیں تھی ہاں تو یہ کہتا قرآن شروع کہاں سے ہے ختم کہاں سے ہے تو ہم آپ کو کہتے ہاں جی قرآن کریم شروع الحمد سے ہے اور ختم جمنس پر ہے جیسے تو بند آپ سے پوچھے بھائی آپ کے جامعہ یہ امداد العلوم مدرسہ ہے بتاؤ اس مدرسے میں یہ درجہ کتب کی کلا سے کتنی ہے آپ ہیں اتنی تو میں کہا تو مدرسے سے نکل گیا آپ نے یہ تو نہیں پوچھا کہ دارم کتنا ہے آپ نے پوچھا دستگاہیں کتب کی کتنی ہیں تو ہم نے جواب دے دیا آپ نے یہ نہیں پوچھا پورا قرآن کتنا ہے آپ نے پوچھا قرآن میں پارے کتنے ہیں ایک ہے قرآن میں پارے کتنے ہیں ایک ہے پورا قرآن کتنا ہے جب لوگ یہ پارے کتنے ہیں تو جواب تیس آئے گا اور جب لوگ پورا قرآن کتنا ہے تو پھر ایک خاتحہ جمع تیس پارے آئے گی میں نے کہا ہم نے سوال کا جواب دے دیا لیکن ہمارا سوال تو کھڑا ہوا ہے نا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں اگر یہ فاتحہ سورت قرآن کے نہیں ہے ایک سو چودہ کیسے ہیں دیکھو الجھن تو نہیں ہے نا میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ سورت الفاتحہ پورے قرآن کا بولو پورے قرآن کا پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورت الفاتحہ ہے پھر قرآن کریم میں صرف سمیٹ کر بات کہہ رہا ہوں میں آخر میں تین سیکنڈ میں بیان کا خلاصہ یاد کراؤں گا انشاءاللہ شاء یہ قرآن کریم صورت الفاتحہ یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ خلاصہ کیسے ہے آپ ایک بات کو پھیلائیں یہ گھنٹے کا کام نہیں ہے یہ گھنٹوں کا کام ہے صرف ایک بات یہ نشین آج کی مجلس میں فرما دیں ہمارا آج کا بیان یہ مدرسے کا ہے محتوم صاحب دامت پرکات میں تعلق مدرسے سے بھی ہے اسکولوں سے بھی ہے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 یہ جو ہمارا عدالت ہماری عدالت اسپیشل یا اسپیشل کورٹ یا سیشن کوٹ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا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 کیا بیٹا رات میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نخلو میں ہوئی اللہ تیرے باغی کے قریب نہیں جاؤں گا اس بےمان سے علاج کرا لیا خدا پوچھے کہ رات وعدے کرتا صبح توڑتا تھا میں جواب کہہ دوں گا میں مر جاؤں گا باغی کے پاس نہیں جاؤں گا آپ ناراض ہوں ہم علماء کی حیرت مرتی ہے عوام کے عقیدے تباہ ہوتے تھوڑی سی بیماری آتی ہے غیروں کے اسپتال میں جا کر وہاں سے جنازہ اٹھ جاتا ہے وہاں سے زندہ واپس آئے تو پھر بھی ہے کوئی گارنٹی ہے واپس آنا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 بتاؤ وہاں کھانا آپ کھلائیں گے یہ موتم صاحب کیوں تو آپ کا سفارسی ہے تو یہ جو مدرسوں میں بکرے لاتے ہیں تو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں بھائی سفارشی کو کرایہ بھی دیتے ہیں سفارسی کو مٹن کڑھائی بھی دیتے ہیں سفارسی کو مال بھی دیتے ہیں تو جس جس کو یقین ہے نا یہ طلبہ ہمارے سفارشی ہیں اس نے اپنا بکرا ہمیں دیتے رہنا ہے <laughs> یہ امریکہ پریشانی چھوڑ دے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 میں بے حد سے پیار کرتا تھا یہاں سے کلفٹن اندازہ کرو بینوریا سے بس پہ بس سے کلفٹن کلفٹن سمندر میں بٹھا کے میں استاذ کو سیر کراتا تھا آج کے دور میں کوئی طالب علم یہ سوچ نہیں سکتا بینوریا سے جمعرات کو ان کی ریڑھی لیتا جب وہ ہاتھ والا اسکوٹ موٹر سائیکل ان کے پاس تھا ساتھ کو پہاڑی اس کی پہاڑی پر لے جاتے جمعرات کو وہاں بیٹھ کے سازوں کو ہم خوش کرتے تھے کبھی ہمیں کیلے کھلاتے کبھی لطیفے سناتے یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اللہ گواہ ہمارے ساتھ کی قدم روسی کا نتیجہ ہے میری نصیحت یاد رکھ لو میں چھوٹا شاید آپ اس کو قبول نہ فرمائیں علم میں برکت چاہتے ہو استاذ کبھی ناراض نہ کرنا مال میں برکت چاہتے ہو ماں باپوں کو بھی ناراض نہ کرنا بس علم چاہتے ہو استاذ کو خوش کر لو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 یہ میں سے کہتا ہوں طلبا کی زبان سے رالے ٹپک لینی چاہیے اپنی زبان سے غم کو چھوڑ دو خدا کی قسم من کان اللہ کان اللہ علم میں ہونا تمہارے کام ہے دنیا والے تمہارے پیچھے چلانا میرے اللہ کا کام یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں انہوں نے کہاں جانا ہے ہر کسی نے مرنا ہے ہر کسی کو سفارش کی ضرورت ہے اور یہ سفارشوں کا مجمع ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں نے عرض یہ کیا تھا جہاں سے بیان شروع کیا قرآن کریم کا خلاصہ صورت الفاطح ہے پورے پرانے قریب میں مضامین کتنے ہیں بولو کتنے ہیں چھ میں تھوڑا سا اور سمی لیتا ہوں کتنے مضامین ہیں شے. نمبر ایک توحید نمبر دو دلات رسال دلات نمبر تین قیامت نمبر چار آمد. احکام نمبر پانچ آمد. ماننے والے نمبر چھ نہ ماننے والے یہ ہے خلاصہ اب ہم خلاصے کا خلاصہ نکالتے ہیں پہلے یہ دیکھ لینا میں نے آپ سے تین سیکنڈ کا وعدہ کیا تھا ہم اسے بھی چھوٹا لائیں گے ڈیڑھ سیکنڈ پہ لائیں گے پہلے تین سیکنڈ زیل میں رکھ لو میں اب بیان شروع کرنے لگا ہوں آپ اس کو یاد کرنا پورے قرآن کا خلاصہ چھ مضامین ہیں توحیر رسالت قیامت احکام ماننے والے نہ ماننے والے کتنے سیکنڈ لگے بھائی اتنا ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ کتنے مضامین ہیں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 الرحمن الرحمٰن ابراہیم مالکین اس میں کیا ہے بولو سراط المست یہ کیا ہے تقلید ہے نا یہ کیا ہے تقلید ہے تو آدی صورت میں توحید آدی میں ہمارے پنجاب کا مسئلہ ہے مجھے کراچی کری بتا میں اپنا واقعہ سنانے لگا ہوں آپ اپنے اوپر فٹ کرنا میں شروع کرنا یہ ہمارے بارے میں تھا ہمارے پنجاب میں دو قبیلے ہیں دو گروپ ہیں دو فرقے ہیں دو ٹبر ہیں ایک ٹبر پوچھتا ہے آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی ہم کہتے ہیں جی ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑی تھی ہم کہتے ہیں نہیں تو تمہاری نماز قبول نہیں اور یہ خود کو کہتے ہیں تو ہی دی کیا کہتے ہیں دوسرا طبقہ ہاں بھائی آپ کے وارث صاحب زندہ ہیں فوت ہو گئے تو آپ نے دیکھ چاول پکائی تھی جی پکائی تھی اوپر فاتحہ پڑی تھی نہیں پڑی تھی اللہ نے قبول نہیں کی ایسی ہی آئیے ہمارے پنجاب میں دو ٹبر ہیں ایک کہتا ہے امام کے بھی فاتحہ نہ پڑو تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا اور دوسرا کہتا ہے بیگ پر فاتحہ نہ پڑھو تو اللہ چاول قبول نہیں کرتا جو یہ کہے امام کے بھی فاتحہ نہ پڑھو اللہ نماز قبول نہیں کرتا اسے کہتے ہیں فاتحہ خلفل امام والے اسے کیا کہتے ہیں بولو اور ایک کہتا ہے دیکھ پر ہیں نہ پڑھو اللہ چاور قبول نہیں کرتا اسے کہتے ہیں فاتحہ اللہ والے تو ہمارے ہاں ایک فاتحہ خلف الامام والے ایک فاتحہ اور دونوں لڑتے ایک ہم تبلیغ والے جو فاتحہ مار مارتے نہیں ہیں دونوں لڑتے دونوں لڑتے ہم لڑتے, ہم لڑتے, ہم لڑتے نہیں ہیں لیکن فرق کیا ہے فاتحہ توجہ رکھنا فاتحہ خلفل الامام والا